اور ہم نہیں کیے تھے ان میں اور ان شہروں میں ہم نہیں برکت رکھی سر را کتنی شہر اور انہیں منزل کے اندیزے پر رکھا ان میں چلو راتوں اور نوی امن و امان سے